التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صنق الله العظيم سورة تحريم کی آخر آيات اور اس میں اللہ جل شاہ نے دو قسم کی خواتین کا بیان فرمایا اور قرآن پاک میں جہاں پر بھی کسی کا ذکر ہوتا ہے اور کسی کی مثال بیان ہوتی ہے کسی کا حوالہ دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ رہتی دنیا تک قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اللہ جل شاہ یہاں فرماتے ہیں کہ غلط اللہ وصل کفرا طراۃ لوت یہ دونوں نبیوں کی بیویاں ہیں ایک نوح علیہ السلام کی بیوی ہیں اور ایک لوت علیہ السلام کی بیوی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کی مثال ہم بیان کر رہے ہیں کہ اہل کفر میں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے کیسے لوگ کفر کی طرف مائل ہوئے امبیا علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالی کے بہت ہی خاص لوگ ہوتے ہیں اور اللہ جل شع کی جانب سے ان کے اوپر وحی آتی ہے فرشتے آتے ہیں اور ان کی زندگی ہر لحاظ سے مثال اور نمونہ ہوتی ہے انتہائی پاکیزہ فطرت کے لوگ ہوتے ہیں اخلاق بہت اونچے ہوتے ہیں اپنے گھروں کے اندر بھی گھر والوں کے لیے بھی بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ کہ یہ دونوں عورتیں ہمارے دو انتہائی نیک لوگوں کے ساتھ تھیں تحت ابدینی دو نیک بندے من عبادنا صالحینی میرے بندوں میں جو سالح لوگ ہوتے ہیں جو انتہائی نیک لوگ ہوتے ہیں ظاہر بات ہے نبی تو اپنے زمانے کا سب سے نیک آدمی ہے سب سے نیک شخصیت سب سے اونچی شخصیت ہوتی ہے فقان دونوں کا بیان اکھٹا کیا ہے کہ دونوں نے خیانت کی خیانت سے مراد یہ ہے کہ جو نبی کے ساتھ رہنے کا جو سلیقہ تھا اور جو ایمان سیکھنا چاہیے تھا اور جو ایمانی زندگی گزارنی چاہیے تھی وہ نہیں کی اس خیانت سے مراد وہ خیانت نہیں ہے جو ہمارے محاورے میں عام طور پر استعمال ہوتی ہے کسی کسی بدکاری کی جانب اشارہ نہیں ہے اس لیے کہ انبیاء علیہ وصلاط والسلام کے گھروں میں اللہ تعالی کی یہ سنت ہے کہ وہ کسی بھی بدکاری کو رستہ نہیں دیتے ان کے گھروں کے اندر نبیوں کے کی اولادوں کا نصب کبھی بھی مشکوک نہیں ہوتا اس لیے وہ خیانت مراد نہیں ہے اس سے اس سے مراد وہ خیانت ہے کہ جو ایمان کا تقاضا پورا نہ کرنا ایمان کے لیے جو مزاج درکار ہے ایمان کے اوپر چلنے کے لیے وہ ایمان پر نہیں چل سکیں تو فلم یغنیہ ان ہماون اللّہ شعیع آ تو جو اصل جو بات اللہ جشع یہاں پر فرمانا چاہ رہے ہیں کہ فلم یغنیہ عن ہماما من اب ان کو گویا کہ اللہ جل ہوں کے عذاب سے یا اللہ تعالیٰ کی سزا سے یا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے کیا مطلب ہوا اس کا کہ یہ نسبت کام نہیں آئی گی ایسا نہیں ہوگا کہ چونکہ نبیوں کے گھر والیاں ہیں اس لیے ان کو کوئی کوئی عام لوگوں سے ہٹ کر ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے دنیا آخر تمام کے معاملات خالص ایمان کے اوپر رکھیں یہ ہر قسم کے رشتوں سے ہر قسم کے نعتوں سے ہر قسم کے تعلق سے ہر قسم کے حسب نصب سے اور خاندان سے اس سب سے ہٹ کر اللہ کا معاملہ یہ ہے اصول اس کا ذابطہ یہ بیان فرما دیا کہ اس کے اندر تو ان اکرم عند اللہ اطقاء اللہ کے ہاں جو مرتبہ ہوگا اللہ کے ہاں جو انسان کا کوئی کوئی حیثیت ہوگی کوئی قیمت ہوگی وہ تقوی کی بنیاد پر ہوگی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیانات کے اندر یہ بسا قاجب جب قریش کو مخاطب کیا کرتے تھے تو ان سے کہا کرتے تھے کہ نام لے لے کر جب آپ نے پہلی دفعہ بھی بلایا قریش کو اللہ تعالیٰ کی طرف تو ان کے قبائل کے نام لے کر بلایا اور کہا کہ جو قریش کی شاخیں تھیں کہ اے بنو حاشم تم کو تم تمہیں میری قرابت داری تمہیں آخرت کے مسائل سے نہیں بچا سکتی اے بنو فہر اے بنو کام اے بنو فلان حتیٰ کہ فرمایا کہ اے فاطمہ بنت محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اے فاطمہ بنت محمد تم کو بھی یہ چیز نہیں بچائے گی تم میری بیٹی اس بنیاد پر تم نہیں آخرت کے اندر کسی کو اس کے اس بنیاد کے اوپر کسی کو بھی اللہ جل شان اس کا معاملے کو آسان نہیں فرمائیں گے یہاں پر بھی بیان کا مقصد اللہ جل شانوں کا ان آیات کو لانے کے دو مقاصد بظاہر سامنے نظر آتے ہیں ایک تو یہ کہ ہر قسم کے ماحول میں اس کے بالکل متضاد لوگ پیدا ہو جاتے ہیں آگے پھر جن اہل ایمان بیویوں کا ذکر ہے وہ بالکل ہی یعنی واقعی انسان کی عقل ششدر رہ جاتی ہے کہ نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر اور جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے جنہوں نے سب سے یعنی ان ان کا جب ذکر آتا ہے تو ان کے ان کے صبر کا اور ان کی اس دعوت کی مدت کی طوالت کا کتنے لمبے عرصے تک انہوں نے جس طرح کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری پر صبر کیا جس کو صبر ایوب اردو کے اندر تک محاورہ ہے صبر ایوب کہتے ہیں کسی آدمی نے لمبا سفر کرے تو تو نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کے رستے کی مخالفتوں پر سفر کیا اور سب سے لمبا سفر کیا لم... طویل عرصے تک تو ایک ان کی بیوی بی ہے اور ایک حضرت لط علیہ السلام کی جو یعنی لط علیہ السلام تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ ہے ان کا خانوادہ تفصیل تو ایک ان کی بیوی بی ہے اس کے بالمقابل جس کے ایمان کی قرآن نے مثال دی ہے اور ان کے ایمان کو بطور مثال خواتین کے سامنے کھڑا کیا ہے وہ فرعون کی بیوی بی ہے آگے آئےتیں آ رہی ہیں وہ وہ ضرم اللہ مدینہ عامن را تراؤں امراۃ فراؤں فِرْعَونَ, فرعون کی بیوی بی کہ وہ فرعون جیسے ظالم اس جیسے جابر بادشاہ کے گھر کے اندر ہے اور وہاں پر لیکن اپنے ایمان کو کی حفاظت کرنے میں ایسے کامیاب ہوئی ہے ایسے اس نے ان اس ساری فضا اور ماحول کے خلاف تو اوپر والی بات پوری کر لیں تو کہا کہ اللہ تعالی فرمایا کہ فلم یغنی آ ان حما من اللّہ شعیع وکیلا اور کہا جائے گا ان دونوں عورتوں سے یہ جو امراۃ نوح اور امراۃ لوت کا بیان ہے کہ وکیلا وقیل خل النا اور معد ان سے کہا جائے گا کہ اب چلی جاؤ دونوں دو زخ کے اندر آگ کے اندر معد داخلین داخل ہونے والوں کے ساتھ جب دو زخ کے اندر باقی لوگ جا رہے تو تم دونوں بھی اس کے اندر چلی جاؤ اور یہیں پر آپ نے جب سورہ نوح کے اندر یا اس سے سورِ نوح کے علاوہ جہاں قرآن کے اندر نوح علیہ السلام کا قصہ آیا وہاں پر یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ جب حن علیہ السّلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں سے فرمایا تو اللہ تعالی نے فرمایا ان نہ سم انہ ان عمل غیر صالح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے حضم علیہ السلام کہ اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور یہ عذاب آ رہا ہے اور سب لوگ اس کے اندر غرق ہو جائیں گے تو میرے بیٹے کے بارے میں کیا ہوگا فرما انہو ان نہ من ان یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے ان عمل غیر و اس لیے کہ اس کا عمل صالح عمل نہیں ہے. تو یہ جو مثالیں دنیا کے اندر آئیں ہیں انسانوں کے سامنے یہ کس لیے آئیں یہ اسلام کی اس خصوصیت کے بیان میں ہے کہ یہاں پر خاندان یہاں پر کسی فرد کا فائدہ دوسرے فرد کو بغیر ایمان اور عمل صالح کے نہیں ہوگا بعض مذاہب ایسے ہیں دنیا کے اندر بعض ادیان ایسے ہیں کہ وہاں باتیں یعنی وہاں پر جو شرف اور عزت اور جو اللہ کے ہاں مراتب کے لیے انہوں نے خاص نصب کی قید لگا دی کہ وہی نصب ہوگا اس خاندان کے لوگ ہوں گے تو ان کو یہ درجات ملیں گے اگر ان کا تعلق اس خاص خاندان سے نہیں ہے تو ان کو یہ درجات نہیں ملیں گے یہاں یہ مثالیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں کہ اسلام کے اندر سب سے اونچا مرتبہ انبیاء کا ہے اور انبیاء کے گھروں کے اندر بھی اللہ جب الشعنہ نے اس مثال کو قائم نہیں فرمایا کہ نبی کے گھر کے سارے لوگ ہی بخشے بخشائے ہیں بندہ سمجھے کہ سب لوگ ایسے ہوں گے یہ ٹھیک ہے کہ بعض انبیاء علیہ وصلاۃ والسلام کے پورے پورے خاندان انتہائی نیک تھے اور سب لوگ ہی گھر کی خواتین بھی گھر کے مرد بھی لیکن یہ ضروری نہیں ہے. پھر فرمایا کہ بدورب اللہ مصلین آمن اب اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں اہل ایمان کے لیے کہا وہ جو دونوں عورتیں تھیں نوح علیہ السلام کی بیوی اور نوط علیہ السلام کی بیوی وہ تو گویا مثال ہے اہل کفر کے لیے کفر کے اندر ایک مثال ہے اور اب فرمایا کہ اب اللہ مثال بیان فرما رہے اور وہ مثال ہے فرآون فرعون کی بی بی اب قولت جب اس نے کہا رب نیلی کبئی تنفل جن یا اللہ میرے لیے اپنے پاس بہشت کے اندر جنت کے اندر ایک گھر بنا دیجیے وہ من فرآون اور یا اللہ مجھے فرعون سے بچا وہ عملی ہی اور اس کے کام سے ولد مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور یا اللہ مجھے ان ظالموں میں سے بچا نکال جب فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مکالمہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو شکست دے دی اور اس وقت جادوگر بھی ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام کی نگوت پر اسی وقت یہ آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی اہلیہ تھی یہ بھی ایمان لے آئی ان کے ان کے ایمان لانے نے جیسے فرعون کے تن بدن میں آگ لگا دی کہ وہ جو جس دعوت کو موس علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور یہ لوگ ایک اور فرعون کی قوم الگ قوم تھی وہ ادھر ایمان قبول نہیں کر رہا ان لوگوں کے اندر تو اپنے گھر کے اندر وہ کیسے ایمان کو قبول کر سکتا تھا تو روایات کے اندر مفسرین نے ان مظالم کی تفصیلات لکھی ہیں جو آسیہ علیہ السلام کے اوپر جو اس نے جو مظالم ٹھائے کہتے ہیں کہ اس, اس ان کے بڑے تختے کے اوپر ان کو لٹا کر ان کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں لوہے کی موٹی موٹی میخوں کے ساتھ ٹھوک دی اسی تختے کے ساتھ ان اور پھر جب ایک, ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ دعا انہوں نے کس وقت کی ہے کہتے ہیں جس وقت اس نے یہ تختے کے اوپر ان کو لٹا کر ان کے ہاتھ پاؤں لوہے کی موٹی موٹی میخوں کے ساتھ اس تختے کے ساتھ ٹھوک دیے پھر ایک بڑا پتھر منگوایا اس نے کہ یہ پتھر ان کے سر پر مار کر ان کا سر کچلا جائے گا اس وقت ایک روایت آتی کہ یہ دعا کی آسیہ نے کہ رب بپ لی ایند کبھی فی الجنہ کی اس دنیا سے تو میں جا رہی ہوں اور یہ میرے اوپر یہ جو نظر آ رہا تھا ان کو اپنا انجام تو کہا کہ اللہ اب میرا ٹھکانا جنت میں اپنے پاس کر تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ جل شاہوں نے ان کو جس وقت ان پر یہ ظلم ہونے لگا تھا اور جب یہ بہت سخت موت ہے اگر آپ سوچیں موت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا ایک تو ویسی موت ہے اس سے زیادہ سختی کیا ہوگی کہ جیتے جی کسی کو لوہے کے کیلوں کے ساتھ اس کو ٹھوک دیا جائے اس کے جسم کو اور پھر پتھر سے کچل کر اس کے سر کو اس کو مارا جائے تو روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ جل شاہوں نے ان کو اس وقت جنت کے اندر ان کا گھر دکھا دیا کہ یہ تمہارا گھر ہے مطلب تم یہاں سے اچھا جنت کی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو اگر کسی کو ذرا سا بھی اس کا جھٹ پٹا بھی پتہ چل جائے تو اس دنیا میں اس کا دل بالکل نہیں لگتا اور فوری طور پر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان فوراً اس کے جنت کے اندر چلا جائے تو جب ان کو اللہ نے ان کا گھر دکھا دیا جنت کے اندر تو ایک شوق ان میں ایسا پیدا ہوا غیر معمولی کہ کسی طرح میری روح نکلے اور میں جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس اس گھر کے اندر پہنچ جاؤں تو کہتے ہیں ان کو پھر اس پتھر کی جس سے ان کا سر کچلا گیا اس سے ان کے اس کی تکلیف کا اور اس کی اذیت کا ان کو احساس نہیں بلکہ وہ اس جنت کے نظارے کے اندر جس طرح ان کے سامنے ایک نظارہ لایا گیا وہ اس کے اندر محب ہو گئی اور یہ ان کی دعا ہے اب اس سے کیا پتہ چلا اس سے یہ پتہ چلا اور ہم بھی چاروں طرف اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ماحول کیا ہے فرعون کے خل کے محل کا اور اس کی قوم کا اور چاروں طرف کفر ہے شرک ہے فرعون کہہ رہا ہے انا ربکم العلیٰ خود رب ہونے کا دعوے دار ہے موسا علیہ السلام پر اس نے اور ان کی پوری قوم پہ صرف موسا علیہ السلام پر نہیں پوری بنی اسرائیل کے اوپر انتہائی مظالم ڈھائے ہوئے فرعون میں اس ماحول کے اندر ایک خاتون ایمان والی پیدا ہو جاتی ہے اور اپنے ایمان کی ایسی حفاظت کرتی ہے کہ اللہ جانو اس کے ایمان کو اہل ایمان کے لیے مثال بنا کر پیش فرماتے کہ جب بھی اہل ایمان عورتیں کسی ایمان والی خاتون کی مثال دیکھنا چاہیں تو وہ آسیہ کی مثال دیکھیں کہ کس قسم کے ماحول میں کس قسم کی فضا میں اور کیسے بندے کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اللہ جل شاہوں نے اس کو دین کی نعمت سے نہ صرف سرفراز فرمایا بلکہ دنیا سے ایمان کی حالت کے اندر لے جا کر اس کا آخرت کے اندر اس کی کامیابی اس کو دنیا میں دکھا بھی دی اور اس کی مثال کو رہتی دنیا تک قرآن کے اندر ذکر فرما کر اہل ایمان کے لیے ایک روشن مثال قائم فرما دی دوسری مثال قرآن کہہ رہا ہے وہ مریم ابنتا عمران اور مریم علیہ السلام جو کہ بیٹی ہیں ابن عطا عمران جو عمران کی بیٹی ہیں التی احسنت فر جہا جنہوں نے اپنے کردار کی حفاظت کی اپنے عزت کی حفاظت کی اپنی ناموس کی حفاظت کی فنفق نہ فی ہی میں روحن من اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی وہ بغیر بغیر نکاح کے بغیر شادی کے بغیر کسی جسمانی تعلق کے تھی وہ سب دقت بھی کہ سچ جانا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو وہ ہی اور اس کی کتابوں کو وکانت من القالدین اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی تھی مفسرین نے یہاں بھی یہ لکھا ہے کہ مریم علیہ السلام بھی کسی دینی فضا اور کسی دینی ماحول کے اندر نہیں تھی ان کا گھرانہ تو نیک تھا بیٹی تو عمران کی تھی اور ذکریہ علیہ السلام ان کے خالوں تھے تو یہ یہ گھرانہ تو ان کا بے شک بلا شبہ نیک تھا لیکن اس زمانے میں جو عام جو قوم تھی جس کے اندر یہ نبی مبعوث کیے گئے تھے کیونکہ زکریہ علیہ السلام کے ساتھ اور یاحیہ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ان کی قوم نے کیا اور جس طریقے کے ساتھ اذیت ناک طریقے کے ساتھ ان کو شہید کیا خاص ذکری علیہ السلام کو بتا آرے سے ان کو چیرا گیا تو یہ وہی لوگ تھے یہ وہی فضا تھی اس معاشرے کی اس وقت کسی بھی صورت میں وہ لوگ دین کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے اس فضا کے اندر مریم علیہ السلام نے اپنے عزت کی بھی حفاظت کی اپنی ناموز کی بھی حفاظت کی اور اتنی اتنے کمالات پیدا کیے کہ جب ان کے اس اجرے میں جہاں پر وہ رہا کرتی تھی اور عبادت کے اندر مشغول رہتی تھی ذکریہ علیہ السلام تو نبی تھے اور ان کے پاس جب وہ آتے تھے چونکہ وہ ان کی کفالت کر رہے تھے تو دیکھتے تھے تو ان کو اس کمرے کے اندر اور ان کی عبادات کا ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اور پھر اس کے نتیجے میں جب انہوں نے وہاں پر دیکھے کہ وہاں پھل رکھے ہوئے اور وہ پھل رکھے میں جس کا موسم ہی نہیں ہے اور یہ وہ زمانہ کوئی کولڈ سٹوریج کا زمانہ تو نہیں تھا تو وہ پھل دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ حالانکہ یہ کہاں سے یہ کہاں سے آئے مریم سے پوچھا ذکریہ علیہ السلام نے تو انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حنال کا دا ذکریہ اس جگہ زکریہ علیہ السلام نبی تھے لیکن مریم کی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اور حالانکہ مریم نبی نہیں ہے کیونکہ خواتین میں تو کوئی نبی نہیں گزرا تو مریم نبی نہیں ہے اور زکریہ نبی ہیں اور ان انبیاء میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر ہے دیکھیں نبی کتنے سارے ہیں سوا لاکھ کے لگ بھگ نبی ہیں بعض روایتیں دو لاکھ کی بھی آتی ہیں کہ نبیوں کی تعداد دو لاکھ کے لگ بھگ ہیں لیکن قرآن پاک کے اندر گنے چنے چند انبیاء کا ذکر ہے تو یہ کون ہے یہ ان نبیوں کے اندر انتہائی اونچے درجات والے لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے تو کیا فرمایا کہ وہاں پر انہوں نے فوراً علیہ السلام نے مریم کی روحانیت کو دیکھ کر ان کے باطنی اور روحانی کمالات کو دیکھ کر کہ ان کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ اس کو اللہ جل شاہوں نے بغیر موسم کے پھل عطا فرمائے تو میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں میری بیوی بھی بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہے کیا کیا بعید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اللہ جل شاہ ہمیں بھی اولاد نصیب فرما دیں اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ میرے گھر کے اندر بھی مجھے وارث عطا فرما دیں میری بیوی بی کی گود بھی اللہ تعالیٰ ہری فرما دے کیا اللہ تعالیٰ کے ربئی تو یہاں زکریٰ علیہ السلام نے وہ دعا فرمائی اور یہ اس دعا کا باعث کیا چیز بنی مریم علیہ السلام کی روحانیت اور ان کے کمالات اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اپنے ماحول سے اپنی فضا سے ہٹ کر بھی ایک خاتون نے اپنے گھر کے اندر اپنے حجرے میں رہتی تھی ایک ان کے لیے ایک کمرہ وقف کر دیا گیا تھا اور وہ سے باہر نہیں نکلتی اسی کے اندر اپنی اپنی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کے اندر رہا کرتی تھی یہ جو مثالیں جس کا میں نے عرض کیا کہ اللہ جب نشان ہوں ہمیں سناتے ہیں یہ ہمارے اندر ایک عمل کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے سنائی جاتی ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم بجائے اپنی اپنے ماحول سے متاثر ہونے کے بجائے اپنے آس پاس کی فضا سے متاثر ہونے کے اور بجائے جو ہمیں جس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہوتا ہے بعض اوقات اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ایک گھر کے اندر رہنے والے دو افراد میں سے قرآن نے دونوں کی مثالیں دے دیں کہ شوہر لوح علیہ السلام جیسے نبی ہوں تو بیوی بی امراۃ الوح جیسی ہو سکتی ہے اور شوہر لوت علیہ السلام جیسے نبی ہو اللہ کے پیارے اور برگزیدہ آدمی ہو لیکن بیوی بی, بی امراۃ لوت جیسی خاتون ہو سکتی ہے شہر فرعون جیسا کفر کا اور ظلم کا دنیا کے رہتی دنیا میں سب سے بڑا استعارہ جو سمجھا جاتا ہے آج بھی اگر آپ نے کسی انسان کے غرور کی مثال دینی ہو تو آپ کہتے ہیں وہ فرعون ہے وہ تو اپنے زمانے کا فرعون ہے اتنا مغرور انسان ہے اتنا متکبر انسان ہے تو غرور کفر اور تکبر کی سب سے اونچی مثال جو دنیا کفر کے اندر موجود ہو سکتی ہے اللہ کی شان ہے کہ اس کے گھر کے اندر آسیہ جیسی بی, بی ہو سکتی اور حضرت ذکریہ اور حضرت یاحیہ جیسی وہ جس قوم سے واسطہ پڑا جیسے لوگوں سے واسطہ پڑا جنہوں نے نبیوں کے اوپر وہ ظلم ڈھائے کہ کسی نے بھی نبیوں پر ایسا ظلم نہیں کیا جو, جو ظلم ذکریہ علیہ السلام علیہ السلام کی قوم نے ان کے اوپر کیا لیکن وہاں پر مریم جیسی خاتون اللہ تعالیٰ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں اور ہر قسم کے ماحول میں انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگا سکتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے اور اس تعلق کے اندر وہ اونچے ترین درجات تک جا سکتا ہے یہ نہیں کہ وہ کوئی معمولی قسم کا تعلق اتنا اونچا تعلق کہ اس کی بنی... کہ وہ اہل ایمان کے لیے مثال بن جائے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس کی مثالیں پیش فرمائیں ایسا تعلق انسان اللہ جعم کے ساتھ ایسی لو لگا سکتا ہے اور چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت اور یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن یہ عذر نہیں پیش ہوں گے عورتوں کا یہ عذر نہیں مانا جائے گا کہ میرا شوہر دیندار نہیں تھا اس لیے میں دین پر نہیں تھی اور مردوں کا یہ عذر نہیں مانا جائے گا کہ چونکہ میری بیوی دیندار نہیں تھی اس لیے میرے گھر کا ماحول نہیں بنا اور اس وجہ سے میں دین پر نہیں آ سکا میں اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کر سکا میں ٹھیک ہے ہر بندہ اپنا حساب خود دے گا اور اولاد بھی اپنا حساب دے گی اگر وہ جب وہ بالغ ہو جائے گی انبیاء کے گھروں کے اندر بیٹا بھی ان کا ان کے ان کی بات پر نہیں چلا لیکن انسان سے یہ پوچھ ضرور ہوگی اولاد کے بارے میں کہ اس نے اس کو ماحول کیسا دیا اس نے اس کی ابتدائی تربیت کیسے کی بالغ ہو جانے کے بعد حساب کتاب الگ ہو جاتا ہے لیکن جو تربیت کا زمانہ ہے اس تربیت کے زمانے میں اگر کسی نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی آخر احادیث آتی ہے نا کہ سات سال کی عمر کے اندر اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اور دس سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر ان پہ سختی کرو نماز جا کر فرض ہوگی اس پہ تقریباً کوئی چودہ پندرہ سال کی عمر کے اندر جب بالغ ہوگا تب ہوگی دس سال کی عمر سے اس پہ سختی کا حکم ہے بیٹے پر بیٹی پر اب جن گھروں کے اندر بچوں پر دس سال کی عمر کے اندر نماز نہیں پوچھی جاتی جس کے نتیجے میں یہ بالغ ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھتے اس باب سے تو پوچھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماں سے بھی پوچھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلکم رعین و کلکم مسعل عن رائیت تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے تم میں سے ہر ایک مسعول ہے اور اس سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں رائیت سے کیا مراد ہے جو اس کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں اولاد بھی ہو سکتی ہے اگر مشترک خاندانی نظام ہے تو بھتیجے بھی ہو سکتے ہیں بھانجے بھی ہو سکتے ہیں نواسے بھی ہو سکتے ہیں پوتے بھی ہو سکتے ہیں دفتر میں کام کرنے والے ماتحت بھی ہو سکتے ہیں دکان کے اوپر کام کرنے والے ملازم بھی ہو سکتے ہیں ہر وہ بندہ جس کو اللہ جل نے کسی کے اوپر فقیت عطا فرمائیت اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا یہ جتنا بندہ اوپر چلتا چلا جائے چاہے اور بندہ ہو یا بندی ہو جتنا اوپر چلتا چلا جائے اتنا اس کے نیچے جن لوگوں سے اس سے پوچھا جائے گا ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے اسی لیے حکمرانوں سے سب سے زیادہ پوچھا جائے گا اسی لیے نیک لوگ ہر دور کے اندر عہدوں سے اور مناسب سے اپنے آپ کو بچاتے رہے سختیاں قبول کرنی لیں اور آزمائشیں قبول کرنی لیں لیکن منصب نہیں قبول کی حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو چیف جسٹس بنا رہے تھے نا قاضی القضات بنا رہے تھے قید قبول کرنی لی قید پہ ڈالے گئے اس وجہ سے کہ کیوں نہیں انہوں نے اس کو قبول کیا منصب نہیں قبول کیا اور اس خیال سے نہیں قبول کیا کہ جتنا بندہ اوپر جائے گا اس سے اس کی اس سے جوابدہی بڑھتی چلی جائے اور آخرت کا سارا جواب اس نے اس کا دینا ہوگا اس ساری چیزوں کا تو اولاد کے بارے میں جس جن بچوں کو جس طرح نماز کا حکم آیا بڑا واضح طور پر اب کیوں کہا گیا سات سال سے آپ کہنا شروع کریں اور سات سال سے دس سال کی عمر تک اگر آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اگر آپ ان کو گھر کے اندر اس کی نگرانی کریں گے اور کریں گی خواتین خاص طور پر زیادہ وقت ان کا ہوتا ہے صبح کے لیے اٹھائیں گی رات کو سونے سے پہلے نماز کا پوچھیں گی تو دس سال کی عمر تک کچھ نہ کچھ اس کی عادت بن جائے گی اگر نہیں بنی عادت اور دیکھ لیا کہ عادت نہیں بنی پورے تو پر جیسے بننی چاہیے تو کہا گیا ہے کہ دس سال کی عمر میں پھر سختی کریں سزا دیں حدیث شریف میں آتا ہے سزا دیں نماز نہ پڑھنے کے اوپر تاکہ اس کی نماز کی عادت پڑے تو اب جب یہ اس کے بعد دس سال کے بعد تھوڑی نہ پڑھنے کے اوپر سختی شروع ہوگی تو جب وہ والد ہوگا یا ہوگی بچی تو اس کو نماز کی عادت اسی گٹھی میں پڑھی گی ہوتی اور پھر نماز ایسی چیز ہے انََلا تنہا عفقشائی ومنکر کہ پھر نماز ہر چیز سے روک دیتی ہر برے کام سے ہر بری چیز سے اسی طرح ان کے لیے گھر کے اندر فضا اور ماحول آپ کیسا بنا آج کل کی چیزیں والدین انتہائی اس کے اندر سستی کرتے ہیں یہ جو انٹرنیٹ ہے اور ٹی وی چینلز ہیں اور چیزیں ہیں اس میں جو بچوں کی نظروں سے چیزیں گزر رہی ہیں یا اب تو پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا لیکن اگر وہ پڑھتے ہوں تو مختلف قسم کے ناول ہیں اور کہانیاں ہیں جو ان کی عمروں سے کے ساتھ مناسب نہیں ہوتی اس میں ایسے ایسا مواد ہوتا ہے اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے بچوں کا ذہن خراب ہوتا ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا چیز بچے کا کی عمر کے اعتبار سے اس وقت اس کو کس قسم کے مواد تک اس کی رسائی ہونی چاہیے کون سی چیزیں ایسی ہیں جو اس تک پہنچنی چاہیے کون سی چیزیں اس تک نہیں پہنچنی چاہیے جن گھروں کے اندر کھلا ماحول ہوگا ہر چیز بچوں کی دسترس کے اندر ہوگی ہے، ہر چیز تک ان کی رسائی ہوگی لا محالہ بچوں کے اخلاق بگڑیں گے اس اخلاق کے بگڑنے کا والدین سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیوں اپنے گھر کا ایسے ماحول رکھا ایسی فضا رکھی کہ جس کے نتیجے کے اندر بچوں کے اخلاق بگڑیں جس کے نتیجے کے اندر ان کی ان کی وہ تربیت نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی تو یہ والدین کی ذمہ داریاں ہیں ہم آج عام طور پر ہمارے ہاں یہ ماحول ہے مزاج ہے کہ ہم لوگ والدین کے حقوق کے اوپر تو گفتگو کر بھی لیتے ہیں سن بھی لیتے ہیں اولاد کے حقوق کے اوپر ہمارے ہاں گفتگو نہیں ہوتی ہم تو اور جب بندہ یہ بات یاد رکھی ہے جب بندہ بچپن کے اندر اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتا تو یہی اولاد بڑے ہو کے پھر والدین کے حقوق ادا نہیں کرتی یہ جس کو کہنا چاہیے کہ ایک جیسی کرنی ویسی بھرنی والا معاملہ ہے دنیا کے اندر کہ جو بچپن کے اندر جو بچوں کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اولاد کے کی حقوق ادا کرنے کے لیے والدین کو قربانی کرنی پڑتی ہے خود بھی بہت ساری چیزوں سے رکنا پڑتا ہے خود بچوں کی وجہ سے رکنا پڑتا ہے ماحول ٹھیک رکھنے کے لیے رکنا پڑتا ہے اور اس قربانی پر آج اگر مغرب کے اندر بچوں کی تربیت کا نظام ختم ہو گیا اس کی وجہ کیا بنی ہے آپ سوچیں بڑی وجہ یہ بنی ہے کہ والدین اپنے آپ کو پابند کرنے پہ رضامند نہیں ہوئے وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں. کسی قسم کی پابندی قبول کرنے کو وہ تیار نہیں ہوئے جب والدین نہ مائیں اور نہ باپ کوئی بھی جب پابندی قبول کرنے پر جو بچوں کے ساتھ آ جاتی ہیں اور جتنے آپ ذمہ دار ماں باپ ہو اتنی زیادہ آتی ہیں جب اس قرب اس پابندی کو انہوں نے قبول نہیں کیا تو خاندان کا ادارہ بکھر گیا ان کے یہاں بچوں کی تربیت کا کوئی کوئی تصور ہی نہیں رہا اس قسم کا اور جب وہ بچے بڑے ہو گئے ان بچوں کے یہاں والدین کا کھانا نہیں ہے وہ اس کو نہیں جانتے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں وہ سب بہت زیادہ حقیقت سمجھتے ہیں کہ اگر آپ جب وہ بڑے ہو جائیں والدین اور ان کو خدمت کی ضرورت ہے تو ان کو لے جا کر کسی ایسی جگہ جمع کراتے ہیں جہاں پر ان کی خدمت ہوتی رہے اور کہتے ہیں کہ دو قسم کے ادارے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو مفت ہوتے ہیں بالکل تو جو بہت ہی ناہنجار قسم کی اولاد ہوتی ہے وہ مفت اداروں میں جا کے کر جمع کراتی ہے حکومت کے ذمہ لگا دیتی ہے اور بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر تھوڑی بہت پیمنٹ ہوتی ہے ان کا معیار ضرب اور بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے جو بڑی تابے اولاد سمجھی جاتی ہے وہ وہ سمجھی جاتی ہے کہ جو تھوڑی بہت پیمنٹ کر دیتی ہے ماں باپ کی خدمت کی انہیں کو کہ بھئی ہمارے اس بڈھا بڈی کو ذرا اچھے طریقے کے ساتھ رکھنا اور آپ نے پتہ نہیں دیکھی یا نہیں دیکھی مجھے کسی نے ایک دفعہ بھیجی کہ وہاں پر بھی وہ سی سی ٹی وی کیمرے کے فوٹیج تھی کہ جو خدمت گزار ہوتے خدمتگار جو ہوتے ان بوڑھوں کے تو بوڑھوں سے تو انسان بنک ہوتا ہے تو وہ نظر بچا کر جب بوڑھے کو کچھ کھانے کا وقت آیا تو اس نے کہا میں ابھی نہیں کھا رہا یا بڑھیا نے کہا میں ابھی نہیں کھاتی تو خدمت گزار کو یہ مسئلہ ہے کہ گھر یہ ابھی نہیں کھائے گی تو گھنٹے بعد آ کے کھلانا پڑے گا وہ چاہ ہے اس کو ابھی کھلا دوں تو جس طریقے کے ساتھ وہ اس کے منہ کے اندر وہ کھانا گھساتی ہیں اور دو چار تھپڑ لگا کر اس کو زبردستی کھلا کر کہ تاکہ دوبارہ نہ آنا پڑے اس کے اوپر یہ بڑے معاملات اٹھے وہاں اخبارات کے اندر آئے اس کے اوپر بڑی یعنی اختلاج پیدا ہوا کہ یہ اولڈ ہوم کے اندر بڈھا بڈی بیچارے کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو یہ کیوں یہ معاشرہ وہاں تک کیوں پہنچا اگر وہ اگر آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیم تو ان کی ہم سے ہزار درجے زیادہ اگر آپ اور جو رہن سہن کے طریقے ہیں تو ہم تو وہ تو ہم سے بہت زیادہ ایڈوانس سمجھے جاتے ہیں تو غلطی کہاں پر ہوئی ہے معاشرے میں کہ جس کے نتیجے کے اندر خاندان کا ادارہ بکھر کر رہ گیا وہ غلطی وہی ہوئی ہے کہ بچپن کے اندر اپنے گھروں کے اندر اولاد کے آ جانے کے بعد جس قسم کی کا ماحول اور جس قسم کی فضا چاہیے ہوتی ہے وہ فراہم کرنے کے اندر لوگ کامیاب نہیں ہو سکے اس کے نتیجے کے اندر آگے چل کر وہ تصور ہی ختم ہو کیا جو اس کے اوپر ہوتا ہے ہمارے اوپر اللہ جانوں کا ان مشرقی ممالک کے اندر پھر اسلامی ملکوں کے اندر اسلامی تعلیمات کے نتیجے میں اللہ جہ شانوں کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم یہ ہے اس حوالے سے ہمیں جو تعلیمات اسلام نے دی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں اور اس کی فضا اپنے گھر کے اندر بنائیں تو اس کے نتیجے کے اندر نہ صرف یہ کہ ہمارے گھروں کے اندر جو نئی نسلیں ہیں وہ ایک انتہائی شائستہ اطوار کے ساتھ اور انتہائی اچھے اخلاق کے ساتھ اور اچھی تربیت کے ساتھ وہ پیدا ہوں گے بلکہ ہم لوگ بڑی عمروں کے اندر جا کر اور بڑھاپے کے اندر جا کر اپنی اولاد سے صحیح معنوں میں جس کو کہتے ہیں دعا, دعا کیا ہے کہ یا اللہ ہماری قرآن کے اندر جو دعا اولاد کے لیے آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ یا اللہ اس کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا آنکھ کی ٹھنڈک کس کو کہتے ہیں آنکھ کی ٹھنڈک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو دیکھیں جب آپ اس کو سوچیں اور جب وہ آپ کے سامنے آئے تو آپ کے دل کے اندر ایک سکون کی لہر پیدا ہو جائے اور یہ کیفیت جتنا آپ موت کے قریب ہوتے جائیں یا آپ کی بڑھتی جائے کیفیت اس کے بڑھتی چلی جائے اور آپ کو یہ اطمینان ہو کہ جہاں جو ٹوٹے پھوٹے اعمال میں نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ ایک اس کو قبول فرما لے اور ایک اس میری اولاد کو اللہ میری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے یہ امید انسان کو ہو ان کے احوال کم سے کم ایسے ہوں کیونکہ یہ بات یاد رکھیے کہ اولاد صرف دنیا کے لیے نہیں ہے اولاد آخرت کا ذخیرہ ہے یہ آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے انسان اس کی بنیاد پر لاجنشعل و آخرت کے اندر انسان کو درجات عطا فرمائیں گے اس کے اعمال کا والدین کو براہ راست فائدہ پہنچتا ہے جو کچھ بچے کرتے ہیں وہ خود بخود والدین کے کھاتے کے اندر جمع ہو جاتا ہے وہ والدین کے اس, اس پہ چلا جاتا ہے والدین کے نام اعمال میں درج ہو جاتا ہے تو اپنی بچوں کی تربیت شروع سے ایسی کرنی چاہیے اور اس کے لیے اپنے گھروں کی فضا کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور یہ فسق و فجور کی جتنی بھی چیزیں ہیں آلات موسیقی ہیں اور یہ بے ہنگم قسم کے کے ٹی وی چینلز ہیں اور یہ کھلا بالکل بغیر کسی روک ٹوک کے انٹرنیٹ کا ایکسس ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں اس کو اس کو سمجھنا چاہیے خواتین کو بھی خاص طور پر کہ یہ چیزیں گھروں کے اندر رسٹرکٹیڈ ہونی چاہیے یہ اگر اول تو ہونی نہیں چاہیے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی کام کی وجہ سے کسی کے کو ضرورت ہو تو اس کے اوپر کچھ پابندیاں ہونی چاہیے بچوں کی کہ, کہ بچوں تک وہ چیزیں پہنچنی چاہئیں جو ان کی تربیت ان کے اخلاق ان کے مزاج ان کے دین اور ان کی عمر کے تقاضوں کو پورا کرتی ہوں وہ چیزیں ان کو دینی چاہیے پھر بھی اگر پھر اگر کوئی بچہ بڑا ہو کر اور بالغ ہونے کے بعد پھر بھی ہدایت کے رستے پہ نہ ہو اس پر والدین سے پوچھ نہیں ہوگی جیسے نبیوں کی اولادیں نور علیہ السلام کے بیٹے کی پوچھ کو نور علیہ السلام سے تو نہیں ہوگی انہوں نے تو پوری کوشش کی اس کی اصلاح کی اور اس کو پورا وہ فضا ماحول دی لیکن اتنی بات طے ہے کہ ہدایت کسی کے بھی ہم سے بس اوقات یہ غلطی بھی ہوتی ہے کہ ہم جب کوشش ایک تو ایک کوشش نہیں کرتے ایک تو وہ الگ غلطی ہے بعض میں جب کوشش بہت کرتے ہیں تو پھر ہدایت اگر کے آثار نہ ہو تو مایوس ہو جاتی میں آج کل ہمارے طلبا یہاں بیٹھے میں ایک دو آج کل ہم سیرت پڑھتے ہیں ہفتے اتوار کے دن صبح جو ہمارا سبق ہوتا ہے تو سیرت پڑھتے ہیں اور اس میں چھ بجے سے لے کے سات بجے تک ہمارا گھنٹہ چھ ساتھ سے سات سات سے آٹھ سات سے آٹھ تک تو ہمارا وہ سیرت کا ہوتا ہے اس کو ہم نے ترتیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, کی پیدائش سے پہلے سے شروع کیا ہے اور ابھی ہم مکی زندگی کے دس سال نبوت کے آپ کی عمر مبارک پچاس سال ہو گئی ہے وہاں تک پہنچے ترتیب سے چل رہے ہیں تو یہ لوگ آج کل ہم جان آج ہی ہم نے پڑھا ہفتے اتوار کو ہوتا ہے ہمارا وہ سبق کہ ابو طالب کی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چچا تھا انہوں نے حضور کے اوپر جتنے ان کے احسانات اور جتنا وہ ایک چٹان بن کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہر قسم کی مشکلات ہر قسم کی پریشانیوں کے اور ایک بڑی آڑ کے جس جب ان کا جب انتقال ہوا ہے تب جس قسم کے قریش نے جو مظالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد کیے وہ ان کی زندگی میں نہیں کر سکے حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے مسلمان نہیں تھے لیکن حضور کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑے ہوئے تھے ان کی جب جان نکل رہی تھی جب ان کی اس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لو تاکہ میرے پاس کوئی حجت ہو آپ کے لیے آخرت کے اندر کہ میں آخرت میں جب آپ کی بات لے کر کھڑا ہوں جو آپ کی میرے اوپر احسانات ہیں تو میرے ہاتھ میں آپ کا کلمہ ضرور ہو کہ آپ نے کلمہ پڑھا تو لیکن انہوں نے نہیں پڑھا اور دنیا سے ایسے چلے گئے تو پھر آئے جو قرآن کی نازل ہوئی ہیں وہ یہی ہے کہ ان نہ تہدیم اللہ بکت اولا کن اللہ یہ شاہ آپ جس کو چاہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کو ہدایت مل جائے. ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ کہتے ہیں جس کو میں چاہوں گا. اس لیے اولاد کے معاملے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے انسان بسا کوشش بہت کرتا ہے نتیجہ نہیں ملتا اس نتیجہ نہ ملنے پر مایوس نہیں ہونا چاہیے اول تو نتیجے کا پتہ نہیں ہوتا بعض اوقات وقتی طور پر نہیں ملتا آگے چل کر ملتا اور بہت اچھا ملتا ہے ایک دور ہوتا ہے گزر جاتا ہے ایسے اس اس کا پتہ نہیں اور خدا نخواستہ آگے جا کر بھی نظر نہ ہے اس کے اثار تو بھی انسان کو اس کا آخرت کے اندر اجل ملے گا اور اس مسئولیت سے اس جواب دہی سے اس کی جان چھوٹ جائے گی جو اولاد کے بارے میں اس سے ہوگی اللہ جن سب کو من کرنے کی توفیق رسیف فرمائے دعا فرمائے الحمدللہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین وسلات وسلم علا سید المسلیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ انك انت الوهاب انك انت الوهاب انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مع الابرار والاقنا بالصالحين توفنا مع الابرار والاقنا بالصالحين يا الله ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو صغیرہ کو کبیرہ کو چھوٹوں کو بڑوں کو یا اللہ تمام قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ یارحمر ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے معصیتوں سے یا اللہ نافرمانیوں فرمانیوں سے یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما یا اللہ یا رحم حمین پورے دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ قرآن کے احکامات پہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر یہ اللہ چلنے کی توفیق نصیب فرما جیسی زندگی یا اللہ آپ ہم سے چاہتے ہیں ہمیں ویسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما ان چند گھڑیوں کو جو تو نے ہمیں دی ہیں یہ جو مہلت تو نے موت سے پہلے ہمیں دی ہے یا اللہ اس تھوڑی سی عمر کو غنیمت جان کر آخرت کی محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہماری اولادوں کو یا اللہ یا رحمرہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ دین کے اوپر چلنے والا بنا یا اللہ دین کے لیے ان کو قبول فرما ہر قسم کے شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے والدین کی جو ان میں سے دنیا سے چل بسے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ جو ان میں سے زندہ ہیں ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما جنت کا دروازہ سمجھ کر ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جتنے بھی مستورات تشریف لائی ہیں جتنے یہ حضرات یہاں بیٹھے ہیں ان کے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں یا اللہ تو ان کو جانتا ہے اور اس کو پورا کرنے کے اوپر قادر ہے یا اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما یا اللہ سب کی مشکلات کو دور فرما جس قسم کی پریشانیوں کے اندر جو بھی مبتلا ہے یا اللہ تو جانتا ہے اور تیرے ایک کلمہ ایک کن سے انسان کی وہ پریشانی رفع ہو سکتی ہے یا اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما تمام مصائب اور مشکلات کو دور فرما یا اللہ گھروں کے اندر ہمیں آپس کے اندر جوڑ اور محبت نصیب فرما آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نصیب فرما سلا رحمی کی توفیق نصیب فرما یا اللہ یا الراحمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آپ کی سیرت اور کے اخلاق سے یا اللہ حز وافر نصیب فرما اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرما آخرت کا ایک یقین اور اس کا دھیان نصیب فرما اپنی ذات عالی کا دھیان نصیب فرما ذکر و تلاوت کی توفیق نصیب فرما و صلی اللہ تعالیٰ خیری خلقی محمد و علی وصحاب اجمعین برحمتر